محترم بھائیوں ماں باپ کے حقوق تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے رقضا ربو کا اللہ تابدو اللہ وہ دن والدین احسان تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا اس سے کسی بدلے کی خواہش کے بغیر اب ماں باپ اپنی اولاد سے جو سلوک کرتے ہیں کوئی سلے کی تمنا انہیں نہیں ہوتی چلو انسان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا ہوگا میری خدمت کرے گا اب یہ جو جانور ہیں ان کے بچوں نے ان کی کیا خدمت کرنی ہوتی ہے وہ ایک محبت کا جذبہ ہے جس جذبے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ زور قرآن مجید میں جو دیا ہے وہ اس پر کہ اپنے ان ماں باپ کے اس احسان کا بدلہ تمہیں دینا چاہیے ان کے ساتھ احسان سلوک کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے رقر ربد الحما کما رب بیانی کہ تم یہ کہو کہ اے میرے رب جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی تو اسی طرح ان پر رحم فرو ماں باپ کے لیے اپنی نرمی کا پہلو جھکا دے جس طرح کہ کوئی مرغی اپنے پروں میں بچے کو لے لیتی ہے اس طرح اپنے ماں باپ کو اپنے پروں میں لے لو غرض پرانے مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ مضمون بہت بیان ہوا ہے اولاد کے متعلق تاکید کی ضرورت ہی اللہ نے نہیں سمجھی کہ تم اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اس لیے کہ ہر بندے نے حسن سلوک کرنا ہی ہے اپنے بچے کے ساتھ ہر ایک نے سلوک کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک چیز جو اس نے فطرت میں رکھ دی ہے طبیعت میں رکھ دی ہے اس پر زیادہ زور دے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا البتہ جس چیز میں غفلت ہو سکتی تھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی دنیا کی فکر تو کی جائے ان کی پرورش کی کوشش اور جد و جہد تو کی جائے اس مختصر کی فانی زندگی کے لیے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے متعلق ان کی فکر نہ کی جائے ان کی تربیت نہ کی جائے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش نہ کی جائے اس لیے اس بات کی طرف اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے میں نے جو آج شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یا الذین اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں سکم و اہلی کم نارا اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و ویال کو بھی اس آپ سے بچا لو و خود ناس جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے علیہ ملا اکت الغلاب شداد اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں بہت قوت والے ہیں لا یا انہیں جو حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ویف علون اور انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں کسی حکم میں حکم ادولی نہیں کرتے نافرمانی نہیں کرتے فرمایا اس جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو تو اس لیے یہ ہمارے بھائیوں نے اولاد کے حقوق کا مضبور رکھا ہے کہ شاید کو اللہ کے احکام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر ہم اپنی اولاد کی اصلاح کی کوئی کوشش کر لیں جو اس اصلاح میں کمی بیشی ہے اس کمی بیشی کو دور کرنے کی کوشش کر لیں میرے بھائیوں یہ ہم بہتر ہے کہ شروع سے ابتدا کریں کہ کہاں سے ہماری اولاد کا حق حب پر شروع ہوتا ہے جس وقت انسان میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اس وقت بھی میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے یہ بھی اس اولاد کے حقوق میں سے ہے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی بی ملتے ہیں تو اس سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لینا بسم اللہ اللہ اکبر اسلام کی یہ ایک عجیب و غریب خوبی ہے بڑے بڑے کافر کے نا فلسفی وہ اس پر حیران ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عجیب خوبیاں رکھ دی ہیں دنیا کے جتنے بنا ہے نا یا تو وہ بندگی کی طرف گیا نا نیکی کی طرف تو دنیا ہی چھوڑ دی دنیا چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے وہیں پر زندگی بسر کر دی لوگوں کا خیال ہی نہیں ہے نہ بیوی کا خیال ہے نہ بچوں کا خیال ہے نہ کمائی کی فکر ہے بس اس طرف ہی ہے یا پھر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی طرف ہی دنیا کی لذتیں دنیا کے کاروبار اسلام نے دونوں چیزوں کو ملایا گیا ہے دنیا کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کا کاروبار کرتے وقت بھی پیدا کرنے والے کو نہیں بھولا گیا ہر وقت صبح اٹھے اٹھتے ہی پڑے الحمد اللہ احیانا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ بھی ہم نے اس کی طرح اٹھ کے جانا ہے خزائے حاجت کے لیے گئے بسم اللہ اللہ عود بےکھا میر الخوب سے ولاخبائے سے گھر سے نکلے بسم اللہ توکل تو اللہ ولاقوۃ ولا اللہ باللہ غرض ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا ہے اب یہ سب سے بڑا غفلت کا موقع ہے جب انسان اپنی خواہش نفس پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں بھولنا بلکہ دعا کیا کرنی ہے بسم اللہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں اللہ عمد جنب ن یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا و جنب شیطان مار رخت جو اولاد تو نے عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا شیطان اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو میرے بھائی ہم اتنی کچھ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے اپنی اولاد پر شیطان کو مسلط کرنے کا موقع دیں یہ ہماری کتنی بڑی محرومی کی بات ہے تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اگر عربی نہ بھی یاد ہو پروردگار دار زبان سب جانتا ہے بسم اللہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے بسم اللہ کے ساتھ کہہ کہ یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا یہ تو بندہ یاد کر ہی سکتا ہے تو یہ اولاد کا میری دانس میں پہلا حق ہے کہ انسان اس کو شیطان سے بچانے کی ابتدا میں ہی کوشش کرے خود بھی شیطان سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کو بھی بچانے کی کوشش کرے اب اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اللہ اکبر اس کے بعد وہ سارے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے ہیں وہی طریقے ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے نہ کہ کفار کے طریقے کے مطابق ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی نا شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے کس طرح کہ جناب علی وہ زچہ جو ہے عورت ہے اس کی اس کے بستر پر کوئی لوہے کا ہتھیار رکھ دیں گے کوئی اس کو کفل تالا لگا دیں گے دروازے کے اوپر وہ شری کے پتے لٹکا دیں گے نہ میرے بھائی اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو اس لیے تو عطا نہیں فرمائی کہ آپ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں نہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کے بعد جو ان کا حق ہے وہ, وہ ہے گھٹی کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب آپ میں گئے تو عبداللہ بن زبیر پہلا بچہ تھا جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تو وہ اٹھا کے ان کی والدہ لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور وہ منہ میں ڈالی اس کو چبایا چبا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دی اور وہ بچہ اس کو کھانے لگا چوسنے لگ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے پچھلے دنوں ایک صاحب وہ سکول کے ماسٹر تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے سکول میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک صاحب آئے ایک پروفیسر تھا ایک اس کے ساتھ عورت تھی انہوں نے لیکچر دیا لیکچر یہ دیا کہ یہ جو میٹھا ہوتا ہے نا یہ کھانے کے ساتھ مردا خراب ہو جاتا ہے اس لیے بچوں کو یہ جو گی دی جاتی ہے نا یہ مردا سے خراب ہوتا ہے اس لیے میڈیکل طور پر یہ بالکل غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو مسلم امت مسلم امت کے فرق اور وہ کافروں کا ایجنڈا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ملکوں میں ان کے سکولوں میں کوشش کر کے پھیلانے کی, پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کافر کی بات نہیں ماننی بھائی اللہ کے فضل و کرم سے یا خود اپنے منہ میں ڈال کر وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دو بسم اللہ پڑھ کر یا کوئی نیک آدمی جو ہے اس سے آپ بھٹّی دلوائیں اس کے بعد آپ اللہ کی توفیق سے اس کے کان میں اذان کہیں بعض بھائی تو کہتے ہیں حدیث کمزور ہے لیکن ترمزی نے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس طرح اور بھی بہت سے بزرگوں نے ہمارے حافظ عبد المنان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وہ اچھی حدیث ہے اس لیے اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے بے شک وہ نہیں سمجھتا کہ میرے کان میں کیا ہے مگر اس کا ایک اثر جو ہے اذان کا ایک عجیب اثر ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معزن اذان کہتا ہے یہ شیطان پر اتنی بھاری ہے کہ وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے تو اس لیے وہ اذان کہنی چاہیے اس کے بعد عقیقہ ہے یہ اس کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا جو ہے بچہ وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے جس گرفتار جس کو کہتے ہیں آپ کہ جس طرح کسی کو قرض دیا ہو تو وہ قرض وہ جب تک ادا نہ کرے وہ چھوٹے گا نہیں پھنسا ہوا ہے اسی طرح سے یہ بچہ بھی گرفتار ہے مرتح گروی رکھا ہوا ہے تو جب عقیقہ ہوگا تو وہ گروی چھوٹ جائے گی لیکن اس کا دن وہ مقرر کیا ہے ساتواں دن ساتویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر بچے کا بچہ ہو یا بچی ہو سر مونڈا جائے اس کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے لڑکے کی طرف سے دو چھترے چھتریاں یا بکرے بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حکم تو فرضی ہوتا ہے اب اگر کسی شخص کے پاس گنجائش ہی نہیں تو وہ تو قرآن کا ایک عام حکم ہے لاسل اللہ اللہ وسا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا جتنی گنجائش ہے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو یہ اگر اس دن نہ کر سکے ساتویں دن تو پھر اس کے ذمہ قرض رہے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں تاریخ پر قرض ادا کر دوں گا اگر قرض ادا نہ کرے تو وہ ہو نہیں جاتا اب اس کے بعد پھر تاریخ مقرر نہیں رہتی جب بھی ادا کر سکے آپ کو وہ ادا کرنا چاہیے اسی طرح سے اگر ساتویں دن ادا نہ ہو سکے تو جب بھی ممکن ہو اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرض ادا کرنا چاہیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ نے عقیقے کا عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے اب اس کے بعد بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اب ماں باپ کو یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی صحت کا خیال رکھنا وہ تو اس نے رکھنا ہی ہے اس کا بچہ ہے وہ روتا ہے وہ اس کا خود بخود خیال کرے گا اس کے لباس کا خیال کرے گا اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اس کو بری عادتوں سے بچایا جائے اس کو اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کی جائے اگر مثلا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے یہ نہیں کہ اس پہ خوش ہوا جائے بچے نے گالی دی ماں باپ خوش ہو گئے واہ واہ میرا بچہ کیسی اچھی گالی دیتا ہے نہیں اس, اس نفرت کا اظہار کیا جائے بیٹا کیا گالی دی تم نے اپنی زبان گندی کی ہے یہ کتنی بری حرکت تم نے کی ہے کہتے ہیں ایک چور تھا وہ چوری کرتے کرتے پھر ڈاکے پہ آ گیا پھر اس کے ہاتھوں بندے قتل ہو گئے تو اس کو پھانسی کا حکم ہوا تو آخری خواہش پوچھتے ہیں پھانسی کا پندا گلے میں ڈالنے سے پہلے ایک آخری خواہش پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری کو آخری خواہش ہے تو وہ بیان کرو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ فندہ مجھ سے پہلے میری ماں کے گلے میں ڈالا جائے کیونکہ پہلے دن جب میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا مرغی کا اگر میری ماں اس وقت مجھے روک دیتی میں کبھی پھانسی کے پھندے پر نہ آتا میری ماں نے مجھے اس وقت تھپکی دی اس انڈے کو چھپایا میری مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس سے آگے چوری کی عادت میں مبتلا ہو گیا پہلے انڈا چوری کرتا ہے بچہ پھر مرغی چوری کرتا ہے میں نے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں بہت ٹھوکر کھاتے ہیں بچے نے, بچہ کسی سے لڑکے آیا ہے نا تو جناب علی وہ اپنے بچے کی ہی حمایت کریں گے بچے کی ہی حمایت کریں گے کوئی چوری کی ہے بجائز کے کہ اس کو پوچھے تو نے چوری کیوں کی ہے اچھا بھائی تو نے چوری نہیں کی مگر تیرا نام کیوں لگا ہے تیرا نام چوری پر آیا کیوں نہیں کیوں ہے اتنے بندے جو تھے کسی اور کا نام کیوں نہیں آیا تیرا نام چوری پر کیوں آیا ہے نہیں پوچھتے کہتے ہی نہیں ہیں ہمارے حافظ عبد المن صاحب کو میں نے دیکھا اللہ ان کے عمر میں برقرار ہمارے ہم تھے تو وہ جناب نا ان کے بچہ وہ کسی سے لڑ پڑا ہم سائے نے آ کر شکایت کی کہ جی اس بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے وہ بچے کا ہاتھ پکڑا ان کے گھر لے گئے تھوڑی دیر وہ تو چلا گیا یعنی دیکھ کر قسم کا علم جس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑا اس کو جا کر ان کے گھر لے گئے لو جی اس بچے نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا آپ کر لیں اب اس کے بعد بچہ ضرورت کرے گا اس کو پتا میرے ابا نے تو مجھے ان کے سپورٹ کر دینا ہے اس نے مجھے چھڑانا ہی نہیں ہے انشاءاللہ شاء اس کے بعد اسے یہ جرت نہیں ہوگی خود میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت عطا فرمائے مجھے بہت اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے بھولتا ہی نہیں ولّہ کہ میں چھوٹا تھا ہمارے گاؤں سے شہر تقریباً چھ سات میل تھا سڑک کچی تھی رستہ اچھا نہیں تھا ٹانگے جاتے تھے اس وقت یا سائیکل جاتے تھے تو میں اکیلا ہی اپنے باپ کا بیٹا تھا تو مجھے وہ لے کر گئے شہر چلے گئے کچھ چیزیں خریدی ایک مناری کی دکان تھی تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا میں نے اس میں سے کچھ انگوٹھیاں کھسکا لی کچھ چھپا لی اس میں سے انگوٹھیاں تو جب گھر واپس آئے تو میں نے خوشی خوشی والد سے کہا ابا جی میں یہ انگوٹھیاں ایک دو دکھائی باقی ابھی میری جیب میں تھی تو میں نے کہا یہ انگوٹھی لایا اس نے کہا اچھا تم نے چوری کی ہے چلو اب وہاں چلتے ہیں مارا نہیں مجھے کچھ نہیں کہا برا بلا نہیں کہا کہتے چلو وہیں چلتے ہیں تو سائیکل پہ بٹھایا پھر سات میل کا سفر کیا اس ریڑی پر گئے کہا اب اس کو کہو کہ یہ میں نے اٹھائی ہے اور اس کو واپس کرو تو پھر وہ مجھ سے واپس کروائی اور ساری زندگی کا سبق مل گیا کہ یہ چوری نہیں کرنی مجھے تو الحمدللہ فائدہ ہوا اگر وہ مجھے مار کر انگوٹھی جیب میں ڈال لیتے شاید یہ فائدہ نہ ہوتا جو اب فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھائی جس کی چیز ہے اس کے پاس تم اسے پہنچاؤ خود بھی تکلیف کی مشقت برداشت کی مجھے ساتھ لے کر گئے شاید مارا اس لیے نہیں ہوگا کہ چھوٹا ہے اس کو مارا بھی تو کیا فائدہ ہوگا اس سے اس کے ذہن میں یہ ایک نقش جاگزین ہو جائے گا کہ کسی کی چیز نہیں اٹھاتے والد کے احسان سان کا بدلہ اب اللہ تعالی ہی انہیں ان شاء دے گا ہماری جو انہوں نے تربیت فرمائی جو انہوں نے ہماری پرورش کی ہمیں سیدھا راستہ بتایا اور اس پہ لگایا اسی طرح ہم بھی اگر اپنے بچوں کی بے جا حمایت نہیں کریں گے ہر غلط کام پر ان کو ٹوکیں گے اور ٹوک کر ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارے بچوں کی عادتیں بھی اچھی بن جائیں گی اب اس کے بعد ان کی دنیا کی تعلیم کا تو ہم بہت بندوبست کرتے ہیں وہ جناب انگلش سکول میں ہم اس کو داخل کرتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی ضروریات کا انکار ہم نہیں کرتے وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں نہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی شان والا صحابی ہے اشرم ابشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں بڑی ہی شان والے صحابی ہیں تو ساد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی بچی ہے میری اور اللہ کا فضل ہے مجھ پر تو میں اپنا مال صدقہ نہ کر دوں فرمایا میں نہیں کہا آدھا کر دو فرمایا نہیں کہا تیسرا حصہ کہاں تیسرا حصہ چلو کر دو تیسرا بھی بہت ہے اور اس پر پھر ایک لفظ فرمایا ان کا ان اغنیا خیر من انتظرهم خیرم ان تاز کف تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے لوگوں سے مانگتے پھرے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کا کوئی ہنر اپنے بچے کو آپ سکھا سکتے ہیں تو اس کو سکھائیں تاکہ وہ فقیر نہ بنے لوگوں سے مانگتا نہ پھرے زوال سوال کی ذلت سے محفوظ رہے کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کو دنیا کا کوئی سلیقہ سکھائیں ٹھیک ہے سکھانا چاہیے لیکن دنیا جتنی ہے نا اتنی کو فکر دنیا کی ہونی چاہیے اور آخرت جتنی ہے اتنی فکر آخرت کی ہونی چاہیے اور ان کی نسبت ہی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں اگلی ڈبوتا ہے دیکھے کہ سمندر میں سے اگلی پر کتنا کو پانی آتا ہے بس اتنی کو دنیا ہے تو دنیا کے لیے آپ اتنا وقت لگا دیں اپنے بچے کا جس سے دنیا کی ضروریات پوری ہو سکے مگر سارا وقت ہی اس میں میں مڈل بھی کیا میٹرک بھی کیا ایف کیا اب جناب اس کو سود کی طرح اے کام بی کام سی کام جہاں جائے گا لالتی بنتا چلا جائے گا لالتی بنتا چلا جائے گا اور اس میں میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے کل پرسوں ایک عالم اپنا کارنامہ سنا رہا تھا کہ جی فلاں صاحب نے مجھ سے قرآن پڑھا فلاں افسر فلاں افسر فلاں صاحب جو بینک کے مینیجر ہے وہ بھی مجھ سے قرآن پڑھ کر گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کی بادری ہے آپ سے قرآن پڑھ کے گئے مگر مسجد میں اس خبیز کا تو نام کیوں لیتا ہے اس پر تو خوشی کا اظہار کیوں کرتا ہے کہ فلاں ملعوب جو ہے بینک کا مینیجر جو ہے وہ مجھ سے قرآن پڑھ کے گیا تیرے قرآن کا کچھ اس پر اثر ہوتا تو وہ کبھی اس لالتی کام کے اندر گرفتار نہ ہوتا تو میرے بھائیوں کوشش اس کام کی کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کی دینی تربیت کی جائے اس کی عادتیں وہ درست کی جائے اس لیے تروتی شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہو جب سات برس کے ہو جائیں اس سے پہلے تو بچے کو زیادہ فہم نہیں ہوتا سات برس کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور دس برس کے ہو تو فضر بوہم ہم علیہ وہ ہم اپناؤ جب دس برس کے ہو جائے تو پھر نماز پر ان کو مارو سب سے اہم چیز مسلمان ہونے کے بعد میرے بھائیوں نماز ہے ہماری مسجدوں کا المیا یہ ہے کہ بزرگ تو آئے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھے تو آئے ہوئے ہوتے ہیں مگر مسجد جوانوں سے خالی ہے بچوں سے خالی ہے اللہ کا شکر ہے ہماری مسجدوں میں ہر جگہ یہ حال نہیں اللہ کا شکر ہے نوجوان بھی آتے ہیں لیکن بہت سے بزرگ جیسے وہ خود تو کے آ جاتے ہیں مگر بچے سوئے رہتے ہیں جوان سوئے رہتے ہیں پھر بڑے ہو کر جب وہ والد کو گھورتے ہیں نا والدہ کو گھورتے ہیں والدہ پھر ہمارے پاس آتی ہے مولوی صاحب کو وظیفہ بتاؤ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے اللہ کی بندی جو وقت تھا اس وقت اس کو اسکول پڑھایا دین کی تعلیم تو نے اس کو نہیں دی اور جناب وہ پتھر گڑا تھا تو اس کو پیسے دیتی تھی سگریٹ پیتا تھا تو پیسے دیتی تھی گندے کام کرتا تھا تو پیسے دیتی تھی اب تو کہتی ہے میرا بچہ دعا کرو صرف دعا سے بھائیوں کیا ہوتا ہے اگر صرف دعا سے کچھ ہو سکتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر بدینے آپ نہ جاتے اور عہد کے میدان میں آپ زخمی نہ ہوتے مکے میں تاش کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنلیاں زخمی نہ ہوتی وطن سے بے وطن نہ ہوتے حمزہ کے جگر کے ٹکڑے نہ کیے جاتے یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا صرف دعا سے لئی سب یہ ولا امانی یہ اہل کتاب میاں منصوب لجی نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ بنتا ہے تمناؤں سے کچھ بنتا ہے نہ نے کتاب کی تمناؤں اور آرزو سے کچھ بنتا ہے کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اس کا لازم اس کو ملے گا دعائیں لاکھ کرتا رہے اگر عمل اس کا غلط ہے اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی تو اس لیے بچپن سے ہی اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈالیں اور اس میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق تھے کہ آپ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دس برس میں نے آپ کی خدمت کی ہے لیکن آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں کبھی جھڑکا نہیں کچھ کیا ہے تو مجھے یہ نہیں کہا کیوں کیا ہے نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا مگر آپ کی تو خیر تاثیر ہی زبردست تھی نا وہ اس کی برکت ہی بہت تھی تو وہ جھڑکنے کے بغیر ہی کام ہو جاتا تھا مگر عمر فاروق کو بھی دیکھ لو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی وہ ڈنڈا پھیرنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے کئی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو حدیث ہے نا بڑی مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکی وہ تھی وہ گیت گا رہی تھی تو وہ گاتی رہی پھر اب بکر آیا تو گاتی رہی پھر عمر آئے نا تو وہ بھاگ اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے شیطان اگر ملاقات ہو جائے نا جس گلی میں شیتان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں پھر اس کا مطلب نبی سے پڑ گیا عمر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں بھائی بات ہے ہر بندے کا کچھ کام ہوتا ہے نا اس کا مزاج ہوتا ہے اب دیکھو صدر مملکت بیٹھا ہوا ہو کوئی چور ہو وہ نہیں ڈرے گا وزیر اعظم وہ ڈرے گا پولیس کے آتے فوراً ڈر جائے گا کیونکہ پولیس نے پکڑ لینا ہے تو پولیس کے آتے ہی وہ جناب بھاگنے کی کوشش کرے گا چور ہے یا غلط کار ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ پولیس تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا اللہ نے ان کو جلال عطا فرمایا ہوا تھا تو اس کی میرے بھائی ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں درست ہوتا تو پھر اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو اب یہ مارنا یہ ہمارے لیے سواب کا باعث ہے روز نہیں مارنا پڑے گا یہ کہتے ہیں نا یہ, یہ ہمارے جو ظالم حکمران ہے کہتے ہیں لو جی ہم سارا ملک ٹنڈا کر دیں کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹو سارا ملک ٹنڈا کر دیں تو بیوکوفر سارا ملک چوروں کا لو کوئی سوچو تو سر بھی سارا ملک چور ہے کورا اور پھر تم اگر کیا خیال ہے کہ جب کاٹنا شروع کرو گے تو چوری باقی رہے گی نہیں باقی رہے گی چوری باقی نہیں رہے گی ایک ہاتھ شاید کٹے گا بھی نہیں جب یقین ہو جانا کہ جس ہاتھ سے چوری ہو رہی ہے یہ ساتھ نہیں رہے گا جی جس کی گردن میں اتار رہا ہوں یہ میری گردن جس میں آنکھیں چمک رہی ہیں یہ بھی میرے دڑ پر باقی نہیں رہے گی جو جوڑتی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ کہتا والا تم صرف سوس حیات یا اللہ تم تک تک کے میں تمہارے لیے زندگی ہے تو یہ ادب اور سلیقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو ان کو پھر دین کی تعلیم دی جائے قرآن کی تعلیم دی جائے شروع میں جب وہ بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام ان کی زبان پر آئے کلمہ شریف ان کی زبان پر آئے اور گالی ان کی زبان پر نہیں آنی چاہیے پھر ان کو آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں اور دین کی تعلیم بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر باعزت ہو کر رہنے کی جو چیز ہے وہ بھی سکھائے جو مجموعی طور پر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں نا مدینہ شریف پہ ہم جاتے ہیں چلو تھوڑا سا تصور کر کے تو مدینہ شریف میں چلتے ہیں کہ پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیا تھے آپ کی عید کیسے گزرتی تھی آپ کے بازاروں کا شغل کیا تھا آپ کے معمولات کیا تھے تو بھائیوں یہی نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے ہیں دو گروہ ہیں اب بھی دیکھو بازار میں نکلو اب بھی آپ کو دو ٹیمیں نظر آئے گی کرکٹ کھیلتی ہوئی ہاں جی ہاکی کھیلتی ہوئی ہاں جی, پتنگ اڑاتے ہوئے مقابلے میں یہ ہمارے بازاروں کا حال ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار کا کیا حال ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نکلے تو دو گروہ بنو اسلم قبیلے کے یت ناز وہ نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے ہدف رکھے ہوئے ہیں ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں اور جناب علی مقابلہ ہو رہا ہے ادھر سے یہ تیر پھینکتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں بھائی نشانے پر لگا ہے یا نہیں لگا ادھر سے دوسرے پھینکتے ہیں کن کے زیادہ تیر نشانے پہ لگے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ارم بنی اسماعیل اف ان کم کان عوامین اے بنی اسماعیل تم نشانہ بازی کرو تمہارا باپ اسماعیل زبردست نشانہ باز تھا زبردست نشانہ باز تھے اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام وہ اللہ ماں بنی فلان اور یہ دونوں گروہوں میں سے جی یہ گروہ جو ہے نا میں بھی ان کے ساتھ ہوں چلو مقابلہ کرو وہ دوسرا گروہ جو تھا نا وہ ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ گیا کبھی مقابلہ نہیں کرتے کہتے جی آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور اچھا چلو چلو مقابلہ کرو میں دونوں کے ساتھ ہوں ان کے بھی ساتھ ہوں تمہارے بھی ساتھ ہوں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوان ہیں بھائی تو ہمارے ہم تو بچوں کو موٹر سائیکل تو خرید کے دے دیتے ہیں اور بھی کافی کچھ لے کے دیتے ہیں مکان ان کے لیے کروڑ کروڑ روپے کا بناتے ہیں لیکن ایک ایک گن ہی ان کو خرید دیں اور ان کی روزانہ دیکھے کہ بھائی کیا لائے ہو تم شیخ الاسلام ابن قیم نے کتاب لکھی الفروسیا بڑی ماشاء اللہ شاندار کتاب ہے سواری کے متعلق مطلب، نشانہ بازی کے متعلق مطلب تو نشانہ بازی کی حادیث انہوں نے لکھنے کے بعد اس میں کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے شاندار کہ اس کو شروع کرتے ہی کچھ نہ کچھ ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے کوئی ایک چڑیا مل جائے گی کوئی فاختہ مل جائے گی کوئی کبوتر مل جائے گا چلو ہانڈی ہی لذیذ ہو جائے گی یعنی اس کے شروع ابتدا میں ہی کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں نے پڑھا کہ امریکہ میں سب سے بڑا جو لوگوں کا مشغلہ ہے جس میں وہ زیادہ خوشی سے کام حصہ لیتے وہ نشانہ بازی ہے شوٹر کلب کے اندر یعنی جدید سے جدید گنے اور ان کے نشانے کی کوشش کرنا یہ کام تو ہمارا تھا ہاں جی لے گئے تصلیس کے فرزند میرا سے خلیل وہ جو میرا سے خلیل تھی ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا ورثہ تھا محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تھا وہ تصلیس کے فرضان یہ کافر جو ہے عیسائی وہ لے گئے وہ نشانہ بازی میں لگے ہوئے ہیں ہم پر پابندی ہے ہم پر پابندی ہے پابندی لگائی تھی کافر نے اچھی طرح سے سمجھ لو پابندی کافر نے لگائی تھی ایک وقت تھا ہم بھی پابندی لگاتے تھے ایک وقت تھا ہم بھی پابندی لگاتے تھے وہ کیا تھا مسلمانوں کی فوج گئی ہے لشکر اسلام گیا ہے جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ تمہارے ہتھیار بھی تمہارے پاس رہیں گے تمہارا ملک بھی تمہارے پاس تمہاری حکومت بھی تمہارے پاس کچھ نہیں لیں گے کیونکہ پھر تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اگر یہ قبول نہیں تو پھر تم ہماری حکومت تسلیم کرو گے اور ذت کے ساتھ ذلت کے ساتھ حقارت, حقارت کے ساتھ حقارت کا مطلب ہمارے ماتا ہاتھ ہو کر ہمیں جزیا دو گے اس میں یہ شرط ہم بھی کبھی رکھا کرتے تھے کہ کوئی کافر اپنے گھر اسلحہ نہیں رکھ سکتا اسلحے کی ضروریات ہم پوری کریں گے حفاظت ہم کریں گے لیکن یہ عزت ہے کہ کسی کے پاس اصلح ہم کسی کافر کو یہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک وقت تھا ہم پر بھی آیا تھا لیکن اب وہ وقت کافروں کے پاس ہے وہ ہم سے اسلحہ چھینتے ہیں انگریز نے پابندی لگا دی کہ لائسنس کے بغیر کوئی شخص اسلحہ نہیں رکھ سکتا اصدار کا فرض ہے جس طرح نماز پڑھنی فرد ہے اس طرح اسلحہ رکھنا فرد ہے اللہ فرماتے آدھم مستقبت مدر نے بات ہے جدید سے جدید اسلحہ اگر اجازت ہو جائے پاکستان ایسے زرخیز ذہن کے نوجوانوں کا ملک ہے کہ وہ امریکہ برطانیہ ان ملکوں سے بہترین گلے اللہ کی توفیق سے تیار کر سکتے ہیں مگر جب وہ پرانی گن اس نے دیکھی ہی نہیں اس نے چلا کر ہی نہیں دیکھی اس کو اجازت ہی نہیں ہے تو ذہن پھر باز ہو جائے گا اس میں تو کوئی چیز لکھ لے گی نہیں یہی نتیجہ ہے کافر چلا بھی گیا انگریز نے اپنے مقصد کے لیے پابندی لگائی تھی اب وہ جو ان کے جانشین آئے انہوں نے پہلے سے بھی ڈاکوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ پابندی مانتے نہیں ہیں ہم پر پابندی ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے بھی اسلحہ نہیں رکھ سکتے اسلعہ, اسلعہ, لائسنس کے ساتھ کل کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو لائسنس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اسلحہ رکھنا بھی فرض ہے مطلب میرا یہ نہیں کہ بغیر لائسنس کے رکھنا شروع کر دو نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ بے جا ان کی پابندی ہے ان کو مسلمانوں پر یہ زیادتی ختم کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی سانس لینے کا کچھ موقع فرام کرنا چاہیے کہ وہ بھی کھلا سانس لے سکے دنیا میں باعزت ہو کر زندگی بسر کر سکے تو میرے بھائی یہ جو پچاس پچاس لاکھ کے آپ کے مکان ہیں کروڑ کروڑ کے مکان ہیں کوئی لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کی اچھی سی گن خرید کر بھی اسلحے کے ساتھ چلو لائسنس کے ساتھ رکھ لو تاکہ حکومت زلیل و خار نہ کرتی پھرے مسلمان کو اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے وہ اپنی عزت کا گنجائش ہے ہمارے پاس جب تو اللہ کی توفیق سے ہم کو وہ اس کا لائسنس لے کر اپنے بچوں کو بچپن میں جو تربیت ہو جاتی ہے نا نشانہ بازی کی وہ پھر بڑے ہو کر ہاتھ لرزتے جاتے ہیں کیونکہ ان ہاتھوں نے اس لیے اٹھایا نہیں ہوتا تو اس لیے اپنے بچوں کو اس چیز کی بھی تربیت دینا باعزت زندگی گزارنے کے لیے میرے بھائیو یہ نہایت لازم ہے اور اگر ایسا مسلمان کرتے یہ روز بل جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کبھی دیکھنا نہ پڑتا اس کے بعد اپنی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان سب کو برابر رکھا جائے لڑکی اور لڑکے میں فرق نہ کیا جائے لڑکی کو حقیر نہ جانا جائے پھر اولاد میں سے کسی کو یعنی زیادہ قریب کر لیا کسی کو دور کر دیا کسی کو دے دیا کسی کو کچھ نہ دیا یہ درست نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بین اولادکم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو حقیقت یہ ہے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اکثر گھروں کی بربادی کا باعث یہ ہے کہ ماں یا باپ اولاد میں سے ایک کی طرف داری کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں کیونکہ اس کی طبیعت ذرا اچھی ہوتی ہے دوسرا بچہ ذرا اکر مزاج ہوتا ہے اس کی طبیعت میں وہ نرمی نہیں ہوتی تو قدرتی طور پر اس طرف بیلان ہو جاتا ہے اب اس بیلان میں تو بہرحال بندہ بے اختیار ہے لیکن اس کے بعد جو سلوک کرنا ہے ان کو دینا ہے اس میں اگر عدم نہیں کرے گا تو میرے بھائی قیامت کے دن پکڑا جائے گا قیامت تو خیر انشاءاللہ آنے ہی والی ہے اس میں تو ہونا ہی ہونا دنیا میں ہی اس کی سزا چکے گا کہ وہ جس کو اس نے نہیں نہ دیا وہ پھر دل سے محبت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی خوشی سے فربرداری نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ان کا نام ہے نعمان ابل بشیر رضی اللہ عنہ ان کے والد بشیر بھی صحابی تھے اور وہ خود بھی صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک غلام مجھے دیا وجہ یہ تھی ان کی دوسری بیوی تھی ان کی والدہ تو اس نے کہا کہ میرے بچے کو نا آپ ایک غلام دیں اب دوسری بچ بیوی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ اس سے متاثر بھی تھے لیکا ٹھیک ہے میں تمہارے بیٹے کو ایک غلام دیتا ہوں اس کو پتا تھا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں دیتا ہوں کل کو جو بکر جائے بھائی رات کی بات کا مذکور ہی کیا چھوڑیے رات گئی بات گئی رات کہہ رہے ہیں صبح کہہ کوئی کوئی گوئی چل, چل چل کون سا غلام کہتی ہے نہیں نہیں میں اس طرح بھی مانتی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر شہادت دلوائے تاکہ کام پکا ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دلوا دیتا ہوں اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو بنت رواحہ ہے نا امرا بنتے روا وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس کے بچے کو یہ ایک غلام دو تو میں اس کو غلام دیتا ہوں اس کی خواہش تھی کہ آپ اس پہ شہادت دے تو آپ گواہ بن جائے میں نے اپنے اس بچے کو یہ غلام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے سب بچوں کو اور بچے ہیں کہتا جی اور بھی ہے فرمایا سب کو ایک ایک غلام دیا ہے کہتا نہیں سب کو تو نہیں دیا فرمایا یہ پسند کرتے ہو کہ وہ سب تم سے حسن سلوک کرے تم تمہارے ساتھ اچھا سلوک, دا سلوک دا کرے تمہارے فرما پردار ہو کہا میں یہ چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تو ظلم ہے کہ ایک کو دے رہے اور باقی کو تم نہیں دے رہے وہ ان لا اشد و علاج ظلم پر بے گواہ نہیں بن سکتا کسی اور کی ڈلوانی دلوانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے معلوم ہوا ایک بچے کو دینا دوسرے کو نہ دینا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے یہ فکر کر لیں وہ سارے بھائی جو اپنی جائیدادیں اپنی دکانیں لڑکوں کے نام منتقل کروا دیتے ہیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں اور لڑکوں میں سے بھی بعض اوقات جو ان کا فرما بردار ہے اس کو دے دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جور ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھے کہ فوت ہونے کے بعد ورثہ ہوتا ہے ترکہ ہوتا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں اللہ نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں کہ بیوی بی کا حصہ کیا ہے خاون کی اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ ہے اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ہے کھاون کے لیے بیوی بی فوت ہو جائے بیوی بی کے اولاد نہیں تو آدھا حصہ ہے اولاد ہو تو چوتھا حصہ ہے اسی طرح ماں باپ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ان کا چھٹا چھٹا حصہ ہے اگر اولاد ہو آ, نہ ہو تو پھر ماں کا تیسرا حصہ باقی جو ہے وہ باپ کا ہے اور اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا زیادہ ہے تو پھر دو سلس ملے گا اگر لڑکے بھی ہیں اگر اکیلے لڑکے ہیں تو سارا باقی ان کو مل جائے گا اور اگر لڑکے لڑکیا لڑکیاں دونوں ہے تو لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے مفت سارتا میں نے آپ کو بھی کا مسئلہ سنا دیا اچھا تو اب اس میں سب کو حصہ ملنا ضروری ہے زندگی میں ان سب وارثوں کو دینا ضروری نہیں ہے کوئی شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کو سارا ہی دے دے دے سکتا ہے اپنی اولاد کو سبھی کچھ دے دے دے سکتا ہے بیوی بی کو سارے کا سارا دے دے دے سکتا ہے لیکن وفات کے قریب وارثوں کو محروم کرنے کے لیے نہیں دے سکتا جب زندہ ہے سلامت ہے صحت مند ہے ضرورت ہے اس کو اس جائیداد کی پھر وہ دے دیتا ہے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ نام لگا دیتا ہے مگر دے گا مرنے کے بعد یہ یہ بالکل ناجائز ہے اس کو دے دے معلوم ہوا دے دیا ہے نا تو ٹھیک ہے اگر ایک کو دینا چاہتا ہے دے دے مگر جب اولاد کو دے جانا پھر ایک کو نہیں دے سکتا اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکے کو دو حصے دے اور لڑکی کو ایک حصہ دے پھر سب میں برابری کرنی پڑے گی سکول بچی جا رہی ہے میری بیٹی اس کو بھی میں ایک روپیہ دوں گا میرا بیٹا جا رہا ہے اس کو بھی ایک روپیہ دوں گا ایک جوڑا میں بچے کو بنا کر دوں گا ایک جوڑا بچی کو بنا کر دوں گا یہ تو نہیں کہ لڑکے کو دو جوڑے بنا کر دو اور بیٹی کو ایک جوڑا بنا کر دو اس کو جناب دس روپیہ دو اور اس کو پانچ روپیہ دو ایسا نہیں ہے بلکہ اولاد کے درمیان برابری کرنا ہوگی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب آپ اولاد کی نافرمانی کے باوجود اس کو دیں گے اللہ وہ واپس پلٹ کے آئے گا کہ میں نے تو نافرمانی کی مگر والد صاحب نے پھر بھی مجھ پہ اتنی مہربانی فرمائی ہے انشاءاللہ اللہ بگڑے ہوئے بچوں کو درست کرنے کا نسخہ یہ نہیں ہے کہ ان کو محروم کر دو اس کا نسخہ یہ ہے کہ ان پر کچھ خرچ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ میں اور میرے جو امت کے لوگ ہیں یہ ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جس طرح ایک شخص کا گھوڑا تھا وہ بھاگ نکلا اور جناب علی لوگ اس کے پیچھے ہے اس کو پکڑا اس نے کہا ٹھہرو مجھے اپنے گھوڑے کی خصلت کا پتہ ہے اس نے اسے پچکارا اس, اس کو محبت کے کچھ بول کہے گھوڑا قریب آ گیا اس پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر پھر وہ سوار ہو گیا محبت کے کچھ الفاظ انسان کو واپس لاتے ہیں یہ سختی اور تلخی یہ قریب نہیں کرتے یہ انسان کو دور کر دیتی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ نزیز اللہ کے فضل سے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں گے اس وقت ہمیں اپنی اولاد کی جس بات کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے میرے بھائی میری نظر میں وہ دو کام ہے ایک کام تو ہے جس کو کافر دہشت گردی کہتا ہے اور دوسرا آ کام, آ کام آ وہ ہے جس کو کافر انتہا پسندی کہتا ہے دہشت گردی کیا ہے کہ کافر کی غلامی قبول انشاءاللہ اللہ اللہ کی توفیق سے نہیں کرنی تو یہ کم ہوگی یہ جب وہ جہاد کرے گا جہاد کی ٹریننگ حاصل کرے گا تربیت حاصل کرے گا وہ کبھی بھی میں نے ایک کافر تکمسٹ تھا اس کا میں نے قول پڑا بھائی آزاد جو لوگ ہیں نا مسلمان ہو یا کافر ذہن تقریبا تقریبا ایک جیسا ہی ہوتا ہے اس نے گان اٹھائی گان اٹھا کے جنگل میں نکل گیا کسی نے کہا تو اکیلا بندہ ہے تو کیا کرنے گا اتنی بڑی حکومت ہے کیا فائدہ ہوا تجھے اپنی جان گوائے گا اس نے کہا مجھے پہلا فائدہ اسی دن ہوا جب میں نے گان اٹھا لی کہ گن اٹھانے کے ساتھ ہی میرے ذہن سے غلامی ختم ہو گئی اب اگر وہ بادشاہ ہے کافر تو میں بھی بادشاہ ہوں اللہ کی توفیق سے وہ کمیونسٹ لیے سوچتے ان کو تو بہرحال کافر مسلم کا فلسفہ نہیں ہے نا میں نے یہ بات کی ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کی تربیت حاصل کرنے والی قوم اور وہ نوجوان ان کا ذہن غلامانہ نہیں ہوتا اور غلامی کیا ہے ذوق حسن و آرائش سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہر کی آنکھ ہے بینا آزاد لوگ وہ صحیح دیکھ سکتے ہیں غلام تو وہی دیکھتا ہے جو اس کا بالک اسے دکھاتا ہے ہمارے حکمران جو امریکہ کہتا ہے نا وہی لفظ مشرف صاحب کا میں نے ایک بیان پڑھا ولہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہتے ہیں یہ نوجوان جو ہے جا کر جناب علی شہید ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں کیوں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی یہ دیکھو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ مارے جاتے ہیں بتاؤ یہ لفظ ایک مسلمان کا ہے یا بش کا لفظ ہے میرے بھائی آپ بتائیں کس کا لفظ ہے یہ تو لفظ بش کا لفظ ہے مگر اس کافر نے ڈلڈے کے زور کے ساتھ تلوار کے زور کے ساتھ گل کے زور کے ساتھ مسلمانوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے وہ وہی لفظ بولتے ہیں جو کافر بولتے ہیں اسلام اور مسلمانوں والا لفظ وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے دنیا میں میرے بھائی یاد رکھنا اللہ کا یہ ملک دیا ہوا پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے سعودی عرب بھی بے شک ہم سے افضل ہے وہاں مکہ ہے الحمد وہاں مدینہ ہے وہاں اللہ کی حدود قائم ہے ہماری آنکھوں کا تارہ ہے ہمارے دل کا سرور ہے توحید والوں کی حکومت ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں مردوں کو نہیں پوجا جاتا باقی یہاں تو مردوں کی بھی پرست ہوتی ہے ہر گلی کے اندر قبر ہے ہر تقریباً اکثر مسجدوں کے اندر قبریں بنی ہیں جہاں انساجد اللہ فلاطم احدا مسجدیں تو تھی ہی اللہ کے لیے وہاں اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارا جاتا ہے جس مسجد میں قبر بنی ہوئی وہاں تو نمازی درستی ہوتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں نماز پڑھنے سے تو منع کیا ہے تو یہ اس مملکت کی بھائی ایک خوبی ہے جس, جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہے اور ہر مسلم کو محبت ہے لیکن کچھ نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں وہ کیا ہے کہ وہاں آپ تربیت حاصل نہیں کر سکتے جہاد فی فیصد اللہ کی وہاں کھلے آپ دعوت نہیں دے سکتے یہاں آپ دعوت بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں کنجروں کو بھی کھلی چھٹی ہے اور الحمدللہ توحید والوں کو بھی کھلی چھٹی ہے اب کنجر جو ہے وہ تو آگے بڑھ جائے اور ہماری دعوت پیچھے رہ جائے بھائی یہ ہماری اپنی کوتاحی ہے یہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے یہ اللہ کا ہم پر ایک بہت, بہت بڑا احسان ہے یہ ملک اللہ کی بہت بڑی دعوت ہے افغانستان میں آئے نا مجاہد مصر سے آئے شام سے آئے سعودی عرب سے آئے کہتے و اللہ ہے ان پاکستان نئے با قسم اللہ پاک پاکستان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہاں آزادی کی جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے مخصوص حالات کی وجہ سے یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے پاکستان کا کوئی حکمران بھٹو جیسا بے دین بھی اگر ہو وہ ہندوستان کے مقابلے میں اس کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں کچھ گنجائش احساس سانس لینے کی اگر ہم تربیت حاصل کریں جہاد کریں ہمارے پاس موقع ہے اور پھر اس کے بعد جب ایک بندہ ایک چیز سیکھ جاتا ہے نا پھر وہ آگے بھی چلتا ہے پرویز صاحب تو کہتے رہے کہ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے بھائی افغانستان میں بھی ہمارے نوجوان چچڑیا میں بھی ہمارے نوجوان اور جناب کسو میں بھی ہمارے نوجوان یہ ہم کوئی ساری دنیا کے ٹھیکدار ہیں ہاں ٹھیکار ہیں بھائی جب کلو پڑا تو ہم ٹھیکار ہیں اس پہ کیا شک ہے تو یہ تربیت گاہ افغانستان تھی پہلے اب ماشاء اللہ کشمیر ہے ہمارے حکمران کہتے رہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ٹریڈنگ سینٹر نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی مگر ان کو بھی پتا ہے پچھلے دنوں واشنگٹن پوسٹ نے ایک اداریہ لکھا ہے اس نے کہا یہ مشرف یہ بڑا غلط بیانی کر رہا ہے یہ سارا افغانستان کا بیس بلوچستان کے اندر اس نے بنایا ہوا ہے جہاں سے امریکہ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے ویسے ہمیں تو سمجھ ہی آتی ہے یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا ہے اور ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اپنے آپ کو بھی ظالم دھوکا دے رہا ہے تو دھوکہ دینے والے کامیاب تو نہیں نہ ہو سکتے لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے میں کوئی نہ ان کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ اس ملک میں بے حیائی جس قدر اس ظالم نے پھیلا دی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں پھیلائی کُھلا کھلا دھڑنے کے ساتھ بے حیائی کے کام اس نے پھیلائے ہیں لیکن ایک مخصوص حالت کی وجہ سے کشمیر کی ضروریات کی وجہ سے انشاءاللہ اور ہند کی ہمارے ساتھ مقاصمت کی وجہ سے جہاد انشاءاللہ جاری رہنا اللہ کی مدد سے اور ہمیں ہاتھ کی تربیت حاصل کرنے کا موقع موجود رہے گا اللہ کے فضل سے اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے پہلے کہ کوئی ایسا خبیص آ جائے جو اس پر حقیقت بندش لگا دے اور مشکل حالات پیدا ہو جائے پھر بھی جاری پھر بھی رہنا ان شاء کیونکہ اللہ کے نبی جو فرما رہے کہ یہ دین قائم رہے گا اور قیامت تک ایک جماعت کفار کے ساتھ لڑتی رہے گی تو بند نہیں کر سکتا ان کا باپ بھی بند انشاءاللہ نہیں کر سکتا مگر مشکل حالات ہو سکتے ہیں تو آسان حالات میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرا طبقہ انتہا پسندی جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے سوچا بھی یہ کیوں مر جاتے ہیں جناب جا کے کاروائی کرتے ہیں شہید ہو جاتے چیز کیا ہے انہوں نے پڑھا بھی یہ تو قرآن ان کو بیٹھنے نہیں دیتا قرآن ایسی کتاب ہے وہ غلامی قبول نہیں کرنے دیتی قرآن کہتا ہے کہ ان سے لڑو جب تک جزیہ دے کر تمہارے تو کو زندگی بسر نہ کرے اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ امریکہ کا ولڈ آڈر کیسے مان سکتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے کہا قرآن اور حدیث یہ دینی مدارس ان پہ پابندی لگاؤ سکولوں میں سے سورہ توبہ نکالی ہے اور سکولوں کا نظام آغا خانیوں کے سپرد کرنے کا مقصد ہے آغا خانیوں کے کفر پر پوری ملت اسلام متفق ہے قسم ہے اللہ پاکی کہ آگا خالی پکے بے ایمان کافر ہے مسلمان نہیں ہے ان کافروں کے سپرد مسلمانوں کا نظام تعلیم کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے پیچھے سے ڈنڈا ہے اس ڈنڈے کے تحت یہ مجبور بنے ہوئے ہیں مجبور کیوں بنے کہ اللہ کی نافرمانی کی جہاد کی تیاری نہ کی اس کے نتیجے میں پھر یہ ضلعت کو بلنی تھی بہرحال اگر ہم مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ضرور مدد کرے گا اور ہم ان آغاہ خانیوں کے تسلط سے اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے بچوں کو ان سے نجات عطا فرمائے دوسرا دینی مدارس دینی مدارس کے بڑے خلاف ہیں کہتے ہیں دینی مدارس میں سینس رکھو اللہ اکبر بھائی دینی مدارس کا مقصد کیا ہے مقصد تو ہے جس طرح میٹرک تک تو سبھی مضبون کٹھے چلتے ہیں پھر آگے تخصص شروع ہو جاتا ہے یہ جی میڈیکل میں چلا گیا یہ انجینئر میں چلا گیا یہ فلاں شاخ میں چلا گیا اب آپ ایک ڈاکٹر کو کہیں کہ تو انجینئر پڑھ انجینئر کو کہے کہ آپ ڈاکٹری پڑھو اس طرح بےوقوف ہو کس قسم کی بات کرتے ہو اب ایک آرٹس کا طالب علم ہے اس کو آپ کہتے ہیں سائنس پڑھو اس نے آرٹس پڑھنے ہے اس کا فن وہ ہے ایک اخبار نویس ہے. اس میں ایم کر رہا ہے اخبار نویسی میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دھاتوں کا علم جو ہے نا یہ حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹر عبد القدید نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ اسی وہ دھاتوں کے علم کی وجہ سے بنایا ہے بے رقوم ہر بندے کو دھات کا علم تم نے سکھانا ہے اس کا فن ہے اخبار نویس اس کو وہاں جانے دو ہمارے دینی مدارس کا کام ہے دینی رہنمائی دینا اب اس کو اس میں مہارت ہونی چاہیے اچھا پچھلے دنوں نا اعجاز الاحق صاحب کے ساتھ مقالبہ ہوا ایک صاحب کا میں نے سنا ہے تو اس نے اس سے کہا بھی آپ ہمارے سکولوں میں جو مدرسوں میں سائنس رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سکولوں میں کوئی دینی تعلیم رکھے نا تاکہ ہم بھی سائنس رکھ لیں گے ٹھیک ہے ہم میں سائنس رکھ دو سکولوں میں کوئی قرآن عدیض رکھ دو کہتے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے یہ کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بزرگ نہیں مانتے اوپر والے نہیں مانتے تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تمام مسجدوں میں جس طرح یہ ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے کچھ بھائیوں نے ایک تردد کیا ساتھی مل کے بیٹھ گئے روزانہ کوئی بھائی آتا ہے کوئی نہ کوئی بات علم کی حاصل ہوتی ہے اسی طرح ہر مسجد میں قرآن کا حلقہ حدیث کا حلقہ چھوٹی سی کتاب حدیث کی یہ ضرور ضرورض ضرور قائم کرو اپنے لیے اور بچوں کو دین کی تعلیم دو مڈل یا میٹرک لڑکے آپ کے پاس یہاں جامع محمدیہ ماشاء اللہ جامع اسلامی اور مدارس ہے مرید کے میں ایک ہزار طالب علم ہے ماشاءاللہ بہت شاندار مدرسے ہے ہمارے حافظ سعید صاحب فرماتے تھے میری خواہش تھی کہ مرید کے میں ایک ہزار طالب ہو جائے وہ ایک ہزار ہو گیا اب آپ کو ٹارگیٹ میں دیتا ہوں کہ پانچ ہزار طالب مریض کے میں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ ہم نے اس کی بھی کوشش کرنی ہے تو میں آپ بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وہاں بھیجیں دین پڑھ کر ٹھیک ہے ایسے بی اے ایم اے بھی ان کو کرائیں وہاں محنت کی, کی عادت پڑتی ہے اس کے بعد یہ ڈگریاں کچھ بھی نہیں رہ جاتی اللہ کے فضل سے وہ صبح پہ بیٹھنے والا مہنتی وہ یہ صوبوں پہ بیٹھنے والوں سے بہت تیز بھی ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے جفاتش بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر قائم رکھے موت دے تو شہادت فیصل اللہ کی موت عطا فرمائے تو آخر داوانہ الحمد للہ وب العالمی